جو دنہ کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے